سیم میم تلک تلک یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلا کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ان خواب اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں فقد كذبوا انباء ما كانوا به اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب ان قریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں انسر یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بہت مہربان بھی وَإِذْ نادا ربك موسى أَنِئتِ الْقَوْمَ قوم اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسا کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ قوم فرعون، ألا يتقون قوم فرعون، ألا يتقون یعنی فرعون کی قوم کے پاس کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے قال رب انی اخاف ان موسا نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجیے اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں قَالَ كَلَّا مَعَكُم اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ساری باتیں سنتے رہیں گے تاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں ان ارسل معنا بني اسرائيل اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو فِينا وَلِيدًا فِينا مِنْ عُمُرِكَ <سِنِين> نے جواب میں موسا علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے وفعلت فعلتك فعلت و من اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم بڑے ناشکر شکرے آدمی ہو اور مین موسیٰ نے کہا اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا چناچے جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے قال في العون وما رب العالمين فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موطنين موسی نے کہا وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں اگر تم کو واقع یقین کرنا ہو فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سن رہے ہو کہ نہیں قال کو مل الی موسا نے کہا وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی کال ان رسول کم ال کمل مجنو پھر آن بولا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے قال رب المشرق والمغرب وما ان كنتم تعقلون موسا نے کہا وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی اگر تم سے کام لو. قَالَ لَئِنِ اتَّخَلْتَ إِلَاہً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ کہنے لگا یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ موسا بولے اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر ان من فرعون نے کہا اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز الدہ چنانچہ موسا نے اپنا آسا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اجتہا بن گیا وہ نجائد ہوں فری دہی بو اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا قال لساحر فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے قالوا و و انہوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے یا تو کبھی کھلی سہری جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں چنانچے ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے وکیل تم اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو غالبی شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا قال نعم وانكم اذا من المقربين فرعون نے کہا ہاں ہاں اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا قال لهم موسی القي ما انتم الملقون نے جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو فَأَلْقَوْ بِعِزَّتِ فِرْعَونَ إِنَّا لَنَحْنُ اس پر ان جادو گروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرآن کی عزت کی قسم ہم ہی ہم غالب آئیں گے القام ف اب موسا نے اپنا آسا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اجدہ بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے فألقی بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے قالوا آمنا برب کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ربی موسا ہارون جو موسا اور ہارون کا پروردگار ہے قال آمنتم له قبل ان ادن لکھوم فرعون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی موسا پر ایمان لے آئے ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرگنا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قالوا لا ضئیر, جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ہم نے موسا کے پاس وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ تمہارا پیچھا یقینا کیا جائے گا اوسل فرعون فلم انح شری اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے ان اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں جمیون اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں لہذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو اخرو اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی خونو زیوں کو خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی بنی اسرو ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا مشرقی غرض ہوا یہ کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے پھر جب دونوں جتے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسا کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے انمعی <سؤال> ربی سیہدین موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ چنانچہ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے موسا ہوں اجما اور موسا اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا تم او ری پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا ان في ذلك لا ے و ما كان اكثرهم مؤمنين یقینا اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے و رَبَّكَ ربك له هو العزيز الرحيم اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ ابی قومی جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُ لَهَا عَاكِفِينَ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او یا او بر یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں بل وجدنا كذلك انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے مَّا كُنْتُمْ <تَعْبُدُون> ابراہیم نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو انتم و تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی فَإنَّهُم لی إلا رب العالمين میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے اللہ قونی جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے ہوا اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے یسفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے ثم اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا والذی اطمع ان یغفر اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حسابو کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا رب ہب لی حکم بالصالحین میرے پروردگار مجھے حکمت آتا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں وجالی اور اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے واغفر ابی انہو كان من اور میرے باپ کی مغفرت فرما یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے ولا تخزنی يوم اور اس دن مجھے رسواں نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یوم جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی وہ برزت اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی وکیل تم چا دو او چسو اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاؤُونَ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے مو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وَجُنُودُ عِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور عِبْلِيس کے سارے لشکروں کو بھی قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے ضلال کہ اللہ کے قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے برب جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا وما آضل لنا إلا اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا فما لنا من نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں ولا صدیق اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہم دردی کر سکے ان لنا من اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بہت مہربان بھی قوم نوح, نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو وما ان علی رب اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے اللہ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اَنُؤمن لك وہ لوگ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئے حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں نور نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ان اللہ لو تشرو ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں میرے پروردگار کا کام ہے کاش تم سمجھ سے کام لو وما انا بطارد دل اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا ان انا میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے قالوا لئن لم نوح من وہ کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا قال كذبون نوح نے کہا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے بینی فتحا ومن من اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجیے <الْمَشْحُون> چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا تم اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ <کتصال> ان فی ذلک لایه وما كان اكثرهم مؤمنین یقینا <تصال> اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وا ان ربك لهوالعزیز <تصال> الرحیم <وسطال> اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بہت مہربان بھی <تصفيق> آد کی قوم نے پیغمبروں کو جٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو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 ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو مصانع لعلكم اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے وَإذا بطشتم بطشتم اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو اللہ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانوی اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو بی انعام و بنین اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے جن کیوں اور باغوں اور چشموں سے بھی ان خوفا زب ناگی حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے سواء علینا ام من وہ کہنے لگے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے یہ الا باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہیں وما نحن اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں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 انجیز اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی ضبط سمود المسلی قوم سمود نے پیغمبروں کو چھٹلایا اذ قال لهم اخوهم صالحٌ الا تتقون جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ رسول امین یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں وأطيعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو وما اسألكم من اجر ان اجر رب العالمين اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے ما ها ہنا کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں جن ان باغوں اور چشموں میں وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے اللہ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانوی اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو اللہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے اور وہ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے ما أنت إلا بشر مثلنا إن من تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ لها شرب شرب يوم معلوم صالح نے کہا لو یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُّوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنے کی کونچے کاٹ ڈالی اور آخر کار پشیمان ہوئے چنانچہ عذاب نے انہیں آپ پکڑا یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی لوت کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان ليکم رسول امین یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں اتقوا الله واطيعوا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 من از کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہونا اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو لم من کہنے لگے لوت اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے نیلیا <الْقَالِين> لوت نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں نجنی ممّا میرے پرورتگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے اجمائ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی الا عجوزاً فی سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی تم ادم پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا متور اور ان پر ایک زبردست بارش دی غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی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 اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی <سلام> کے باشندوں نے پیغمبروں کو جٹلایا جبکہ شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو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 فل تکون پورا پورا ناپ دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں مستقل اور سیدھی ترازو سے تولا کرو خسطل ادسدی اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو کل لگی خل پل جی اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے وما انت الا بشر مثلنا و تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں لہذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کو, کو کوئی ٹکڑا گرا دو قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ شعیب نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اننه كان عذاب يوم عظيم غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اونے صائبان والے دن کے عذاب نے ان پکڑا بیشک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا ان في ذلك لايه لا وما كان اكثرهم مؤمنين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 وإنه لتنزيل رب بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے نزل الروح امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے على قلبك لتكون من اے پیغمبر تمہارے قل پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں ایسے عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے وَإنَّهُ لَفِي زُبرِ اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے او يكن لهم ان يعلمه علماء بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں وَلَوْ نزلناهُ عَلَى بَعْضِ <الْأَعْجَمِين> اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے فَقَرَأَهُ كَانُوا بِهِ <مُؤْمِنِين> اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے لا یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں وَهُمْ لَا اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتا بھی نہ چلے نم پھر یہ کہہ اٹھے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں بھلا بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں تم پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو ایش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے لکھن اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے وکھرو وہ نصیحت کریں اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے وما يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں انهم عن السمع لمعزولون انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو ان سو کا پل بری ام اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا بہت مہربان ہے اللہ جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو جی اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری عام دو رفت کو بھی دیکھتا ہے ان ہوا السمیع العلیم یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے ہل انبئکم على من تنزل الشیاطین کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ نسی وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گنہ گار وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں شو شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں الم تر أنهم فِي كُلِّ وَادٍ یہی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ ہاں <يَنْقَلِبُونَ> مگر وہ لوگ مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں